جی. مدین جی. کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ مقام کا نام بھی مدین تھا قوم کا نام بھی کیا تھا اور ان کو اصاب اے کا بھی کہتے تھے جنگل تباہ کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہاں جا کے وہ رہے ان کے نام پی تھا وہ ہر صلاح بھیجا ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو کالا فرمایا اے میری قوم عبادت کو اللہ کی نہیں بات سے تمہارے کوئی باب کے ایک تو مشرق تھے دوسرا وہ یہ معاملات مہری پیری کرتے تھے اجر لوگ تھے کسی کو کوئی چیز دیتے تو کم کر کے دیتے اور لیتے تو پوری لیتے یا بلکہ زیادہ لے لیتے تھے یہ حقصہ ہمارے علاقے میں ہے کس گوشت والے ان سے گوشت لو نا تو ایک کلو گوشت لو تو دو چھٹان ضرور کم ہوگا ایسے بادشاہ لوگ ہیں بلا تن کسلمتیال اول میزاج اور نہ کم کرو تم माप کو اور ٹول کو یہ بھرتی بھر کے جو چیز دیتے ہو ماپ اس کو بھی کم نہ کرو سا کے اندر نہیں بھر کے دیتے چیزان کو انی ارا بے خیر ترغیب ہے بے شک میں دیکھتا ہوں تم کا سودہ حال تو شکر ادا کرو بھائی خاق و یہ ترحیب ہے اور میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن ایسے کا جو کہ گھیرنے والا ہوگا اگر آپ ایسے دن کا جو تمہیں گھیر لے گا وجہ قوم یہ تاکید ماں ہے بار بار اے میری قوم پورا کرو ماپ رول کو انصاف کے ساتھ اور نہ گھٹا کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں نہ پھیلو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے بقیہ اللہ خیر القوم بکیات اللہ کا معنی لکھو اللہ کا جو رزق بچ جائے یعنی لوگوں کو پورا حق دو لوگوں کو پورا حق دو اور اس کے بعد جو اللہ کا رزق بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کا رزق جو بچ جائے پورا کرنے کے بعد بہتر ہے تمہارے لیے ادھر میں باقی میرا کام تمہیں سمجھانا ہے میں تمہارے اوپر کوئی پہاڑے دار اور نگران تو نہیں ہوں کالو یا شعائد شعیب علیہ السلام کثیر السلام کے نماز بہت پڑھتے تھے اس لیے انہوں نے تانا زمین کی یہ نماز تجھ کو حکم کرتی ہے تو جو ہمارے ساتھ لڑتا ہے جڑتا ہے کہ غیر اللہ کی پوجا نہ کرو معاملات کو ٹھیک کر دو یہ نماز تجھے سکھاتی ہے ان کاموں کا تو ہمیں حکم کر رہا ہے یہ مذاق نہیں دیتے انہیں کہنے لگے آئے شویر. کیا تیری نماز حکم کرتی ہے تو اس بات کا کہ چھوڑ دیں ہم ان معبودوں کو جن کی پوجا کرتے ہیں باپ دادا ہمارے او نتروں کا یا چھوڑ دیں ادھر بھی نتروک لفظ لگے گا نہ پلا سے پہلے یا چھوڑ دیں ان معاملات کو جو کر رہے ہیں اپنے مالوں کے اندر جو چاہتے ہیں ان نقلان تلحم اور رشید معلوم تو یار تو اچھا نظر آتا ہے لیکن باتیں ٹھیک نہیں کرتا ہاں بے شک جو ہسلے والا ہے نیک جلانا ہے مزاق نکال کال یا کواب جواب شعیب شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم خبر دو تم اگر ہوں میں اوپر دلیل واضح کے اپنے رب کی طرف سے یہ مختصی نمبر ایک لکھو اللہ نے چونکہ دلیل واضح دی ہے مجھ کو اپنی طرف سے توحید کی توحید کے دلائل بھی ہیں میرے پاس اور اللہ نے مجھ کو نبوت بھی دی, دی ہے یہ دو نینتے ہیں کہ مختصی نمبر ایک اگر ہوں میں اوپر دلیل واضح کے اپنے رب کی طرف سے اور عطا کی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی طرف سے عمدہ دولت رزقان حاصنا دولت عمدہ اس کے نیچے لکھو نبوت کی دولت یہ مختضی نمبر دو توحید کے درائل بھی ہیں میرے پاس اور اللہ نے نبوت کی نعمت بھی دی ہے کہ دونوں چیزیں تقاضا کرتی ہیں اس بات کو کہ میں اللہ کی مخالفت نہ کروں میں اللہ کی مخالفت نہ کروں اور اس کا پیغام پورا کا پورا پہنچا دوں ورازا کنی مینورن حاصنا اس کے بعد عبارت مقدر ہے فہل ججوز تفسیر مذہبی کا حوالہ ہے فعل ججوز انخال فہو یہ جگہ معذوف ہے جب اللہ نے مجھے یہ دو بڑی نینتیں دی ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی مخالفت نہ کروں فہلیہ نخالف ہوں تو دو مختلف تو یہ ہیں ہے بما اردو قوم تیسرا مقتذی یہ ہے کہ میں تمہیں تو سمجھاؤں ایک بار اور خود کروں مثال کے دور میں تمہیں کہتا ہوں کہ توحید پہ قائم رہو شرک نہ کرو तुम्हें تو, تو کہوں شرک نہ کرو اور خود کیا کروں شرک کروں یہ اپنے طول کی مخالفت ہے یا نہیں تمہیں کہوں کہ دیانات میں صحیح رہو ماپ توڑ ٹھیک ٹھاک کرو غلط نہ کرو خود غلطی کروں تو ایسے میں کر سکتا ہوں تو یہ بھی مقتضی ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا وما ہو اور نہیں ارادہ کرتا میں یہ کہ خلاف چلوں میں تمہارے تو کیسے خلاف چلوں اضحا بو الا انہا با انہا تم کس کے متعلق ہے اضحا او اخالف کا متعلق نہ کرنا خلاف بولوں تمہارا ایسے کہ چلا جاؤں میں طرف اس چیز کے کہ روکتا ہوں میں تم کو اس سے جس چیز سے میں تم کو روکتا ہوں خود کروں یہ خلاف ہے ایسا میں نہیں کر سکتا تو جار مجرور میں نے کس سے مطالعہ کہ دوسرا معنی غلط ہے سمجھے کہ مخالفت کروں میں تمہاری طرف اس کے کہ روکتا ہوں میں تم کو اس سے یہ معنی کیا ہے غلط ہے بھئی مشرقین کی تو مخالفت کرنی پڑتی یا نہیں کرنی پڑتی وہ مانا غلط بنتا ہے نوری دل نمبر چار مقتدی نمبر چار نہیں ارادہ کرتا ہوں مگر اسلحہ جتنے طاقت رکھتا ہوں اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ دوسرے پہ کل کے رجوع کرتا ہوں یا قوم ترہیب اے میری قوم لا جر منا قوم نہ سبب بنے واسطے تمہارے مخالفت میری میری مخالفت کرو گے میں اللہ کا نبی ہوں تو میری مخالفت سبب بنے گی کس کا عذاب کا یا نعمت کا عذاب کا یہ ترہیب ہے اے میری قوم نہ سبب بنے واسطے تمہارے مخالفت میری یہ کہ پہنچے تم کو مس اس عذاب کے جو پہنچا قوم لوں کو قوم ہوں کو قوم صالح کو اور نہیں قوم لوت کی تم سے بئى وہ بھی تمہارے سامنے ہے واسطہ فرو ربا قوم ترغیب واسطہ فرو ربا قوم اس کے بعد کیا مقدر ہے میرا شر کے بل معاشیات سمت وب الہبا کئی دفعہ پڑا ہے بے شک رب میرا رحیم و ودو مہربان ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے مہربان ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے کالو یا شعیب تحدید قوم قوم نے اب تحبیب شروع کیوں دڑکا تمبی کہنے لگے اے ایشواب نہیں سمجھتے ہم بہت سی وہ باتیں جو کہتا ہے اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اپنے اندر کیا کمزور اکیلا ہے دو چار آدمی پہ اور اگر نہ ہوتا کمبا قبیلہ تیرا تو ہم سنسار کر دیتے تو اس کو اور نہیں تو ہمارے پر کوئی معزہ کالا حضرت نے گھر اچھا میں اللہ کا نبی ہو کے معزہ نہیں ہوں میری قوم مؤزز ہے کرمائے میری قوم کیا قبیلہ کنبا میرا زیادہ معزز ہے تم پہ اللہ سے میں اللہ کا نبی ہوں اور بنا لیا تم نے اللہ کو پیچھے اپنے پھینکا ہوا کہ خدا کے حکام نہیں مانتے توحید کے خیال نہیں بے شک رب میرا ساتھ اس کے کرتے ہو تم یہ حاقہ کرنے والا ہے و یا کہ مور جواب پہلے مناظرانہ جواب تھا آپ کون سا جواب ہے اے میری قوم عمل کرو اپنے ٹھکانوں پہ میں بھی عمل کرنے والا ہوں یہ اراد ہے ان قریب جان لوگے تم اس کو کہ آئے گا اس کے بعد عذاب رسوا کرے گا اور اس کو بھی جان لو جو, جو جھوٹا ہے انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اور جب آ حکم ہمارے عذاب کا نجات بھی ہم نے شاید ہو یہ لکھو جی ثمرائے اتباع نجات دی ہم نے شائب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے کہ ابھی مول صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ ایمان لائے تھے ساتھ اس کے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں نا کہ ان کے ساتھ نہیں مان لائے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہتے تھے آگے سمے تو مانا یوں کرو گے ہم نے شاید کو اور ان مومنین کو جو ان کے ساتھ رہتے تھے اپنی رحمت سے وہاں خضر ظالم وجام مشرقی لکھو یا انجام اناج لکھو ہیں اور پکڑ لیا ظالموں کو سیاحا لو صرف سیاح تھا یا رجفا بھی تھا زلزلہ بھی تھا اور ہال ناقواب بھی تھا ہو گیا اپنے گھروں کے اندر اندھے پڑے گویا کہ نامقیم خبردار دوری ہے واسطے قوم مدین کے جیسے دور ہے شمید. بھائی جب وہ زلزلہ آیا تھا نا کوئی چرسا پہلے سرحد کی طرف تو ساتھی کہتے تھے کہ نیچے زلزلہ ہوتا اوپر سے آوازیں آتے تھے ہولناک سنا ہوگا نا ہولناک آوازیں والا یہ کتوا قصہ ہے جی ساتواں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق کہ جس طرح موسا علیہ السلام نے جرد کے ساتھ مسئلہ پہنچایا تم بھی جرات کے ساتھ تبلیغ دین کرو با یوہا کی تباہ کرو ڈرو کہیں سے نہیں اور اب تا کہ بھیجا ہوں علیہ السلام کا اپنے موجاد دے کے آیا تنا کے نیچے کیا لکھو جی موجاد اور سلطان ان کے نیچے لکھو روب ساتھ اپنے موجاد کے اور ساتھ روب کے اور غلبہ ظاہر کے اب دیکھو موس علیہ السلام اکیلا ہے صرف بھائی ہے تو بادشاہ اس کا کو بگاڑ سکتا ہے تو اللہ ایک روپ بٹھا دیا ہے البا بٹھا دیا کہ فراون جیسا آدمی اس کو قتل نہیں کر سکتا رہا قلاب فراون بھیجا فراؤن کی طرف اس سے درباروں کی طرف لے کے انہیں ابتبا کی فرون کے حکم کی خالان کے ناپ کی رائے فیرون کی درست یا امر کا من کیا کرو رائے حالانکہ نا کی رائے فراؤن کی درست یق ملکی عام انجام اتباع فراؤن فراون کی اتباع کا انجام یہ ہے کہ آگے بڑھے گا فراون قوم اپنی سے دن کی کے پاس لے جائے گا ان کو کس کے اندر دوستوں کا امام بنے گا ویسل ور درمور اور نار کیا ہے है ہے है घाट کیا ہوا ورد کا का لکھو گھاٹ وہ پانی پینے کی جگہ دیہاتوں کے اندر پہاڑوں کے اندر وہ چشمے ہوتے ہیں نہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کے گھاٹ ہوتے ہیں پانی پینے کی جگہ ہوتی ہیں بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں ساتھ بستیاں ہوتی ہیں تو ان کے گھاٹ تو فرمایا دوزار برا گھاٹ ہے دو کیا ہے ہاں جس میں وارد ہو برا تھا برا ہے وہ گھاٹ وارد کیا ہوا دوزار بہت بےو تابے کیے گئے اس دنیا کے اندر بھی لانت دن قیامت بھی متراؤنڈ والوں کو بے شر رفت المروب برا ہے انعام دیا ہوا کیا رفت کا مالک ہو انعام برا ہے انعام دیا ہوا ان کو کس چیز کا انعام ملا لانت کا لالت یہ برا انعام دیا ہوا ذالک من حکمت کا قصص حکمت کے قصص قصو کے بیان کرنے کی حکمت ایک تو ہے اس بات رسالہ کیا ہے جی اس بات رسالہ ازور کے رسالہ ثابت ہوئی یا نہیں کہ حضور پرانے واقعات بیان کر رہے ہیں گزشتہ کے آپ وہاں سے تو معلوم اللہ کے رسول ہیں وہی ہے دوسرا عبرت بھی ہے درس عبرت بھی ہے حکمت بیان کے ساتھ ذالک من بال قرآب یہ ہیں بستیوں کی خبروں سے یہ واقعات جو تم نے سنے نا عذاب شدہ بستی جو تھی نا ان کی خبروں سے ہیں یہ آواز عذاب شدہ بستیوں کی خبروں سے ہیں بیان کرتے ہم ان کو تیرے اوپر منہ کائم واسط بعض بستیوں میں قائم ہیں اور بعض کی جڑ کاٹی گئی قائم کون ہے بس بس بس کو نکالا نا اور بنی سل کے آباد ہو گئے تو بعض بستیوں کی جڑ کاٹی گئی یہ تمہارے سامنے قوم میں آج وغیرہ اور نہ ظلم کیا ہم نے ان پہ لیکن اے ظلم کیا انہیں اپنی جان دے تو جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے عذاب کے وقت تو ان کے کام آئے معبود کام آئے عذاب کے وقت نہیں آئے غلط پس نہ کام آئے ان سے وہ معبود جن کو پکارتے تھے سیاح اللہ کے کچھ بھی جب کے آ گیا حکم تیرے رب کا اور نہ پڑھایا ان کو سوائے ہلاک کرنے کے کوئی شرکا ہے شرک میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے وہ قدال کا حضور کا سنت اللہ سنت اللہ اور اسی طرح گرفت ہے تیرے رب جب گرفت کرتا ہے بستیوں کو درا لے کے ظالم ہوتی ہیں واقعی گرفت تو اس کی دردناک ہے سخت ہے علی من دردناک انفی اِن ظال کا بے شک بیچ ان قصص کے سخت ظال کا مشارل کون بنے گے سارے قصے مجکور کی تعویل میں بے شک ان قصوں کے اندر اربت عبرت ہے میں نے عل کیا تھا نا کہ اس بات رسالت بھی اور دوسری کا عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے مستفیدی لکھو خافل آخرت مستفیدی زال کا یومن تخویف اخروی یہ آخرت سے مراد آخرت ہے یہ آخرت وہ دن ہے کہ جمع کیے جائیں گے واسطے اس کے لوگ اور یہ دن ہے حاضری کا ساری دنیا حاضر ہوگی باقی وہ سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت تو پھر میں نہیں مؤخر کرتے اس کو مگر ایک میاد مقرر تھا یوم یاد جس دن وہ میاد آئے گا شدت یوم قیامت ان کو جس دن وہ میاد آئے گا نہ بات کر سکے گا کوئی نفس مگر سعد حکم اللہ کے اجازت کے ساتھ پامن ہوں شکیم و سعید اقسام الناس اقسام الناس لکھے ان میں سے بعض لوگ بدبخت ہوں گے بعض کیا ہوں گے سعد اپنا پملدین شکو انجام اشکیا بد وقتوں کا انجام جو بق بخت ہوں گے وہ نار کے اندر ہوں گے لہم پیہ واسطے ان کے اس نار کے اندر و شہی چیخنا اور دھاڑنا ہوگا یا یوں کو چیخو پکار واسطے ان کے بیچ اس نار کے چیخو پکار ہوگی بھائی ضفیر کہتے ہیں گدے کے پہلے آوازے کو اور شہید کہتے ہیں آخری آوازیں تو گدھا پہلے بڑا آوازاں کرتا ہے ہی اخیر میں بیل معمولی واضح کرتا ہے تو ضفیر گدھے کا پہلا والا سخ یہ معمولی والا شہید تو تم چیخو پکار مرادیمانہ لکھو خالدین شیعہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر اب ہمیشہ جو رہیں گے نا تو عوام الناس اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ہمیشہ کیسے رہیں گے او جتنے تک آسمان و زمین ہوں گے اب بعض لوگوں نے اس کا غلط معنی لیا ہے کہ جتنے تک آسمان زمین ہوں گے یہ تو آسمان زمین ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ان کے لیے ہمیشہ کی نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا یہ ایک عرفی معنی ہے عرف کے انداز سے کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے تک رہے گی جتنے تک کیا ہے آسمان زمین یعنی ہمیشہ یہ کن ہے ابدیت سے کس سے کن آیا ہے میں لکھا ہو میں لکھواتا ہوں ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے نار کے اندر کیونکہ ماپ دامد استعمال ہمیشہ اگر نہ کریں تو خالدین کے خلاف نہیں پڑے گا خالدین کا یعنی جب تک ہوں گے آسمان زمین نیچ لکھو محاورہ ہے ابدیت سے تمام تفاثر والے یہی لکھتے ہیں اللہ ماشا رب تو. مگر جو چاہے رب تیرا کہ اللہ نے اپنی مشیت اور قدرت کا بیان کیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ان کو دو سے نکالوں میری مشیت کے تحت ہے یہ چیز لیکن میں چاہوں گا نہیں بار بار کہہ چکا ہوں ہمیشہ رہیں گے بے شک ربترا کرنے والا جو ارادہ کرتا ہے سعادا سعادا نہیں لکھ سکتے تو سعادت مندوں کا انجام جو سعادت مند ہیں جنت میں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے جب تک ہوں گے آسمان و زمین مگر جو چاہے تیرا یہ بخشش ہوگی غیر منقطع مجدور منقطع غیر منقطع پلا تک میرے پین یہ جی چوتھے دعوے سے متعلق ہے پلا تو ہوتی میری آتی ان سے یہ قصہ نہیں ہے آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر نظم و میں جو ایتے ہیں چوتھے دعوے سے متعلق چوتھا دعویٰ یہ تھا کہ یہ انعد کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے توحید کو نہیں مانتے کون کافر لو دلائل سے توحید واضح ہے قرآن کی صداقت واضح ہے لیکن ضد و انعد کی مینا تین فلافی میری بر عناد اچھا جی. زاجر بر اناد کفاق پس نہ ہو مخاطب شک کے عام مخاطب ہے اس سے کہ پوجا کرتے ہیں یہ لوگ اضور تو شک میں نہیں پڑتے تھے نا نہیں پوجا کرتے مگر جیسے پوجا کرتے آئے باپ دادا ان کے بلا دلیل نیچے بلا دلیل لکھو بلا دلیل پہلے سے جد میں, میں اور بے شک ہم پورا دینے والے ان کو حصہ عذاب کا نصیب کا من ہے حصہ عذاب کا جو کم نہیں کیا جائے گا اسلام ڈاٹ کام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 جمالی کل منی و نل کمر کمر من ڈبلو ڈبلو لقد شہید القمر